یا یا علی علی مرت جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل خشال علی تو ہے حاجت روا تو ہے مشکل خوشال ہے ظلم کی اتحاد ایک پل کربلا میں چلے آئیے ہیں آلے نبی سب کو بتلائیے سیرا تھا یہی شہ کی ہنشیر کا روزے آشور ہے روز آلام ہے روزے آلام ہے بعد اس کے عصری کا ہنگام ہے میں شدیر کھایا جھنڈے ڈھارتی وہ ہاتھ کاٹے گئے ہاتھ کاٹے گئے تیر چلتے ہیں اب مشک کیسے بچے ہے سکینہ کی دیر کا مر گیا بھائی شانے جدا ہو گئے جدا ہو گئے آج سبیر بے دستوفا ہو گئے ہو گیا پر ایسا حملہ ہوا تیر میں اکبر کے سینے پہ جا لگا سینے پہ لگا جس کے سہرے کا کو ارمان تھا کیا کرے اب وہ بابوں کی تعبیر کار دو جہاں زندگی کے طلبگار ہیں کربلا میں قیامت کے آسار ہیں کے ہاتھوں میں ہے خون بشیر کام میں آپاس کے شہ کی ٹوٹی کے شہ کی ٹوٹی کمر لے گیا نور آنکھوں سے نورے نظر نور آنکھوں سے محمد کی تصویر کار سامنے بے ہے بیمار کے سامنے دائی ہے بیمار اشک نہیں چشمے خوبار کے چشمے زخم اب تک ہے زنب کی تشریر کھایا اور جھوئے دلیہ فاطمہ بن گیا فاطمہ بن گیا جب کلیم اور می سم نے پورسا دیا ایک ایک لفظ نوحا ہے شریر کا